برحمن و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و الرش باقی تمام برادر خانہ شامین سب کو کچھ باقی اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 144 اور اولاد خمسہ کا درس نمبر اکہتر ہے اور دعت شفو میں سے حضرت امام محمد مہادی علیہ السلام کو اصلاء قرار دے کے جو دعیا کلمات ہیں وہ بھی قائم علیہ محمد نمہدی علیہ السلام و اجازت ہی اس مبارک کلمے میں لفظ المہدی اور و اجازت ہی جو آخری دونوں کلمات ہیں ان دو کلمات کی توضیح آج کا نام مطلوب ہے کیونکہ باقی جو کلمات کا توضیح ہو چکا ہے تو آج دس نمبر ایک سو چوالیس اور پبلک اکہتر میں اسی دو کلمات کی مختصر توجہ دیں گے تو المہدی کا معنی جو ہے مہدی کے جو آپ کے القابات میں سے گنایا گیا ہے مبارک حاضر دعا کے کی اندر کیونکہ محمد آپ کا اصل آپ کے ذات کا نام ہے اور المہدی اور اجازت جو ہے آپ کو المحدی آپ کے القابات میں سے علماء اور اجازت جو ہے آپ کو اللہ نے جو ولایت کا جو عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے ابھی بعد میں توجہ کریں گے اس کی طرف ہے تو المحدی کا معنیٰ لغدمِ ہدا یہ حدیث ہے یہ لفظ ہدا یہ حدیث ہاں جی ہدَََََََََََََح و ہدايتا سے مانى ليہ ہے اس لفظ سے اس كے معنے رہنمائى كرنا ہدايت پانے كے معنے ميں ہدايدى سے اور ہدى حديث المحدى یہ اسم مفغول کا شگہ ہے جس سے مرميون كى طرح تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی حق كى طرف رہنمائی کرے المہاجی نے جس کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف رہنمائی کرے اور ہدایت یافتہ ہدایت یافتہ شخص اور وہ شاع جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف رہنمائی کیا ہو اور تو اس شخص کو المہاجی کہا جاتا ہے وہ شخص جو ہدایت سے متصف ہے وہ شاع جس کو اللہ نے ہدایت کے اعلیٰ پہ پہنچے اس کو پہنچایا اور ہدایت کسی مرتبے سے نوازا المحدی کا یہ معنی ہے ہدا یہدی ہدی و ہدَََََََََ ہدایتً جو ہے اس کا ایک معنی ہے سیدھے راستے پر لے جانا ہاں جی ہدا فلان کو سیدھا راستہ دکھانا راہ بری کرنا تو اس معنی والے اس لحاظ سے یہ لفظ جو ہے متعدد بن جاتا ہے تو ہدن ہاں جی ہدا فلان چیز کی طرف رہنمائی کرنا قیادت کرنا کو راستہ دکھانا اور سیدھے راستے پر لے جانا اس طرح ہدا رہنمائی رہبری ہدایت یہ الفاظ جو ہے ارشاد اور اسلوب راستہ یہ اس سب معنی کی ہے اس لفظ کا تو ان سب کا جو ہے بعد کا ہے معنی کا کہ وہ ہستی مہادین جس کو اللہ نے راستہ دکھایا جس کو اللہ نے جو ہے راہبری اس کی رہبری فرمایا اور اس کو آگے راہبری کرنے کی اللہ نے اس کو ہاں جی خود ہدایت یافتہ اور خدا ہدایت کرنے کی اللہ نے اس کو قوت و اجازت عطا فرمایا اور اس کو ہدایت کرنے کے عظیم پاور عطا کیا ہاں جی اور وہ ہدایت کے مالک ہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کے مالک ہیں یہ معنی اس لفظ المہجی کا لغوی لحاظ سے توضیع ہے ہاں جی تو المہجی جو ان مختلف لغات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ہدایت یافتہ ہستی اس معنی میں اور ہدایت اور رہنمائی کرنے والا بھی ہے اس کے معنی میں کیونکہ دونوں مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ جو شخص ہدایت یافتہ ہے وہی وہ ہدایت کر سکتا ہے یعنی جب آپ الماہدی ہیں اللہ کی طرف سے تو ہدایت ہادی بھی وہ ضرور ہے یعنی وہی الماہدی حقیقت میں ہادی بن سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شخص خود ہدایت یافتہ نہ ہوں اور دوسروں کو ہدایت کرنے والا ہو کیونکہ یہ فیل الحدا یہدی جو ہے لازم متعدی دونوں استعمال ہوا ہے تو مہدی ان کا اصل معنی تو یہی ہے جو کہ المنجد نے بتایا جس کو اللہ تعالی نے حق کی طرح رہنمائی جس کو رخ حق کی راہنمائی رہنمائی کریں اور ہدایت یافتہ ہنسی کو المہدی کہا جاتا ہے لیکن جب ایک حسی المہدی بے تمام المانہ ہے ہدایت کے حقیقی معنی سے متصف ہے ہاں جی اور ہدایت من جمیل جہاد کے ہدایت کی اس آخری ڈگری پر سے جو حسین تو وہ حادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سو فیصد مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہادی بھی ہے خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو ہدایت کے اعلیٰ منزل کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے تو اور قائم عالم محمد علیہ السلام کے المہدی کے صفحت سے متصف ہونا اور آپ کا لقب المہدی قرار پانا ہاں جی یہ جو ہے یقیناً لازمی امر ہے لازمی ہماری آپ کے صحت متأثر ہونا کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک ہستی جو ہے ظلم و ستم سے پوری دنیا کو عادل انصاف کی طرف لے جائیں کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بشارتیں جو عادی سے تو تبادیث میں تباتر سے ثابت ہے مسلمانوں کے بعد آپ کے اوسا میں یہی فرمایا کہ آپ ظلم و ستم سے بھر ہوئی دنیا کو عادل انصاف سے بڑھ دیں گے یم نور ارزخیص ہو وعدہ کا معمول یا ظلم منوجہ یہ آپ کی خاص خوشیت کی آپ کی نمائیں خوشیت یہی ہے آپ کو اللہ نے غیبت میں رکھا ہے اسے عظیم حکومت کو وجود میں لانے کے لیے ہاں اس کی مقدمات فراہم ہونے تک اللہ نے آپ کو غیبت میں رکھا ہے اسبا فراہم ہونے تک لہذا جو ہے ہاں جو حصی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ناممکن ہے کہ ایک ظلم و ستم سے بھرپور دنیا کا دل انصاف تب لے جائیں اور خود ہدایہفتہ نہ ہو یہ ناممکن ہے کیونکہ انسان حقیقی ہادی ہدایت کرنے والا اس وقت ہوگا جب وہ خود ہدایت یافتہ ہو ورنہ فارسی مقلاء ہے خوفتا ناخوتا کی ایک بیدار والی بات ہے یہ سوئے ویشان شان دوسرے شعیب کو کیسے ہدایت کریں گے خود ہدایت یافتہ نہ ہو دوسروں کو کیسے ہدایت کریں گے لہذا آپ کا دنیا کو عدل انصاف سے بر دینا کہ اس عظیم جو ہے صرف خوبی جو اللہ نے آپ کا عطا فرمایا جو فضل خاص ہے تو وہ ہدایت کرنے کے زمرے میں آتا ہے ظلم تو ہدایت کرنا لازمہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کا مہدی ہادی ہونا لازمہ ہے مہدی ہونے کا ہاں جی جب انسان مہدی ہوگا تو حادی ہوگا اور خود ہدای یافتہ نہیں دوسروں کو ہدایت ناممکن ہے لہذا حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام کے لیے المہدی ہونا ایک لازمی امر ہے ہاں جی اور آپ یقیناً مہدی ہے اور مہادی کی صفت سے متصر ہے اور آپ پوری دنیا کو عادل سے انصاف سے بھر جانا یہ ایک ناممکن عمر ہے اس لیے آپ کے نمایاں اوصاف میں سے ایک الماہدی ہے اور اسی صفت المحدی کو ہمارے برغان دین نے وسیلہ قرار دیا ہے آپ کی پھر ہدایت کی دو قسمیں میں ہیں علما نے لکھا ایک اراۃ صرف راستہ دکھانا دور سے کسی کو مولانا بھائی کسی کو یہ آپ سے راستہ پوچھتے ہیں کسی کے گھر کا منزل کا جگہ کا تو آپ یہیں سے بولیں گے بس فلاں فلان راستے سے جاؤ ہے نشان یہ نشاندہی کرے گا ادھر سے ادھر تک جاؤ ادھر سے ادھر جاؤ ادھر سے ادھر جاؤ ادھر سے اس نمبر پہ جاؤ اس کو بولتے ہیں سے راستہ دکھانا اور ایک کوئی بنداب سے بولتا ہے فلاں کا گھر کدھر ہے فلاں ادارہ کدھر ہے تو اس کو اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں اس ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں اور اس کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں تو ہدایت کے یہ دوسرا ترقہ جو ہیں سب سے کامل طرقہ ہے اس کو بولتے ہیں المطلوب ہدایت کر کے مقصد اور مطلوب تک پہنچانا یعنی تو یہ ایک راستہ دکھانا اور مقصد تک پہنچانا یہ جو ہے ہدایت کے دو پہلو ہیں تو تمام رہبران الہی جو اللہ کی سے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے بشرجب المبیا اعمہ علیہ السلام اور اولیاء کرام جو ہیں علماء ربانین ان سب کے کام کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہ حسین راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ منزل محسود تک پہنچانے کے بھی انتھک کوشان رہتے ہیں یہ حشیاں اور حضرت امام محمد مادری بھی ہدایت کے یہ دونوں پہلو بطور عتم آپ میں پائے جاتے ہیں ہاں کیونکہ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے اعلان ہے لیکن امام کا کام ہے بشر کو ہدایت دینا ہے لہٰذا آپ بھی ہدایت کے دونوں پہلو راستہ بھی دکھاتے ہیں منزل تک بھی پہنچاتے ہیں ورنہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے دنیا کو عدل انصاف سے کیسے بدل سکتے ہیں صرف راستہ دکھانے پر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی بلکہ ہدایت کے اہل لوگوں کو منزل محسود تک بھی پہنچاتے ہیں تب جا کے یہ عظیم عدل انصاف دنیا میں قائم ہوگا تب جا کے دنیا عدل انصاف سے بڑھ جائیں گے اور ہر جگہ قرآن پاک اور اسلام کے نورانی تعلیمات کا بول بالا ہوگا اور اس مبارکات کا تفصیل وجود میں آئے گا لوز ہی رو آل کلی کا عملی تحقق ہوگا اسلام کو مکمل غلبہ عطا کرے گا باقی تمام مادیان پہ عمل بھی ایک دلیل کیا آنے کہ اس سے لال پیامبر کے دور میں ملا ایک عمل غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا بھول بالا ہوگا اسلام ہی ایک دین کے چھت پہچانا جائے گا باقی تمام مادیان راستے سے ہٹ جائیں گے کیونکہ اسلام کے ہوتے ہوئے باقی کوئی بھی دین براغ نہیں ہے قرآن فرمائے وامہ یب تغیرام دین فلاں اقبال میں جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا دن اِنَّ دین اندر اللہ اللہ کا پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے یعنی علیہم اکمل تو لکم دین ودمََََ توََََََََََ نعمت و تو توکم الاسلام دین اسلام ہی کو ہمارے لیے دین قرار دینا اللہ نے پسند فرمایا ہے لہٰذا اسی پسندیدہ دین الحقی کو جو کہ اسلام ہے اسی کو پوری دنیا میں تحق باشیں گے حضرت صاحب علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی عیصٰ علیہ السلام دونوں کے درے سے دنیا کو عضل انصاف سے بد دیں گے ہاں جی اور اس کے بعد آخری جملہ جو ہے وہ اجازت ہی ہے ہاں جی وہ اجازت وہ, وہ قائم عل محمد المہدی کا وسیلہ قراد امام کی مقام ہدایت کا پھر آخر میں وہ اجازت ہی اس لفظ اجازت کا واسعہ قرار دے تو اس لفظ اجازت سے کیا مراد ہے تو یہ مادہ لفظ ہیں از مادہ اجاوز اجیم اوزا سے ہے اس کا اصل مادہ اس کا اصل مادہ سے ہے جس کے بعد عربی میں مختلف مالک ہے اجاز اجازتاً ہن جیسے اقام و یقیم و اقامتن کی طرح ہے اس کے جو ہے بیچ میں سے واؤ گر گیا ہے بدل گیا اور آخر میں جو ہے اس کے اس جگہ پر تے کا اضافہ ہو گیا ہے الجاز جو ہے اجازت اس کا معنی لکھا الجاز لغت میں المنجد نانوی لغت میں اس کا مختلف معنی لکھا الجازہ اجازت اس کا اجازت عربی میں جو ہے اردو میں بھی اجازت تجمہ کیا ہے اجازت کا اجازت ہی تجمہ کیا ہے لائسنس کا معنی کیا ہے جامعاتی ڈگری ایسے محدثین میں حدیث نقل کرنے والوں کے اسلام میں جو ہے روایت نقل کرنے کی اجازت لفظی یعنی زبانی یا, یا تحریری طور پر پہلے زمانے میں یہ تھا ہاں ایک, ایک شاگرد کسی استاد کے آج کل کی, کی ایک, ایک بندہ جو ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس ایک عالمی دن کے پاس تربیت حاصل کرتے تھے حدیثیں اس کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے وہ سنتے تھے ہاں اس کے بعد وہ عالم اس کو اجازت نامہ دیتے تھے اجازت نامہ دیتے تھے یا زبانی یا تحریری طور پر تو اس اجازت نامے کو بھی حدیث آ نقل کرنے کا اس اس کو بھی جو ہے اس صنعت کو بھی الجاز کہا ہے علماء تو اسی سے لفظ المجیز ہے سے ہی ہے المجیز اس کے معنی جو ہے سرپرست ہاں جی سرپرست کے معنی میں ہے یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جس پرسی کے معنی دیتا ہے یا منتظم یا غلام جس کو تجارت کی اجازت ہو شلوہ آجازہ علاوہ کے معنی نافذ کرنا جس طرح عرب بولتے ہیں اجاز القاضی البحا تو قاضی نے بیک نافذ کا کو نافذ کر دیا خرید فروغ کو اجاز الرائے رائے کو نافذ کرنا تو یہ لفظ اجازا نافذ کرنا کسی چیز کو جاری اور نافذ کرنے کے معنی میں عملہ اس کو انجام دینے کے معنی میں بھی آیا ہے جاز یجو درحم درہم کا رائج ہونا کسی علاقے میں قبول کیا جانا ہاں ایک جھرم کو نافذ کرنا ہے ملک کے پیسے کے حیثیت سے تو جا وزا منظم کا معنی کیا ہے گناہ سے درگزار کرنا چشم پوشی کرنا معاف کرنا جاز یجود جوازن مجازن کسی جگہ سے گزر جانا کسی جگہ میں سفر کرنا بس نکلنا امتحان پاس کرنا جائز ہونا اجازت ہونا ادھر دوبارہ لفظ اجازت ہونا مانا کیا ہے روا ہونا ممکن ہونا قابل فارم ہونا یہ سارے لفظ اجازت جزو کا معنی کیا ہے اور جا وزیر معنی سفر کرنا اوور کرنا عبور کر کے کسی طرح جانا یا دوبارہ اجازت دینا اختیار دینا المنجد یہ ساری کتاب المنجد عربی الاقات کتاب ہے اس میں یہ سارے معنی کیا ہے تو ان میں سے ایک اہم ترین جو ان معنی میں ہم غور و فکر کریں تو اس میں لفظ اجازت کے معنی سرپرستی کرنے کے معنیٰ بھی اس کے اندر آیا ہوا ہے دیکھ بھال کرنا سربرنا اور نافذ کرنے کا معنی بھی اس لفظ اجازت کے اندر آیا ہوا ہے نافذ کرنا سرپرستی کرنا یہ دو معنی اس میں نمایاں طور پر ان تمام ارفاظ میں آیا اور خود اجازت کا معنی بھی آیا ہے اجازت ایک اتھارٹی کا ملنا یہ معنی بھی آیا ہے تو ان مختلف معنی جو اجازت کے معنی کو برغور کریں تو جو ہے یہ لفظ و اجازت جو اس دعا کے اندر بطور توسل آیا ہے اجازت سے مراد جو ہے امام محمد ماد علیہ السلام کو جہاں تک بنداخی کو سمجھاتا ہے کہ اس سے مراد وہ اجازت اس سے مراد امام محمد ماد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے امت اسلام میں ایک کامل نظام چلانے کی جو اتھارٹی ہاں جی اور لائسنس لائسنس ہاں لائسنس اور اجازت مراد ہو سکتی ہے <تصفح> کامل نظام جو کہ پوری اسی نظام نافذ کرنے کا اتھارٹی اور اجازت جو اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں عدل انصاف قائم ہو جائے ہاں جی پوری دنیا سے ظلم ستم کا ختم ختم کرنے کے جو پاور ہے ہاں جی جو لائسنس ہیں جو اتھارٹی ہیں وہ ارادہ ہوا ہے اس میں وہ اجازت سے مراد ایک عظیم جو ہے پاور ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی اس عظیم ولی اور امام کو کہ اسی عظیم اتھارٹی اور اجازت کی بدولت امام محمد مادی علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی عظیم علم و قدرت اور ولایت کے ذریعے دنیا کو عادل انصاف سے پور کرنا یہ مراد ہے اور یہ پور کرنا آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا اسی اجازت اسی اتھارٹی اور اسی نظام اسلام کو نافذ کرنے کی جو اللہ کی طرف سے عظیم یہ جو ہے مراد ہے اللہ کی طرف سے عطا شدہ ولایت کی وہ عظیم کو وجہ ٹی جس کے ذریعے آپ دین مقدس اسلام کو دنیا پر نافذ کر سکیں گے تو اللہ کی طرف سے عطا شدہ اس عظیم اجازت و ولایت کا واسطہ دینا مصروف و وہ اجازت سے مراد اس عظیم جو اللہ کے زیادتی کی تھی اس عظیم اجازت ہاں جی اسلام کو بری کائنات میں نافذ کرنے کی اجازت اور ولایت کا جو ہے اللہ سے جو قرب کا جو عظیم درجہ ہے اس عظیم قرب کے درجے کے نظر میں آپ کو اسلام دنیا پہ نافذ کرنے کا جو اجازت ملا ہے اس ولاد کے نظر میں وہ اجازت مراد ہے اس کا واسطہ دینا محسوس ہے کہ اسی عظیم اجازت الہی و ولاد کی قوت سے یعنی سرپرستی کی اجازت سے جو ہے اس ظلم و ستم سے بھرپور دنیا کو آپ کے لیے عدل انصاف سے بھر دینا ممکن ہو جائے گا اور آپ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے اور ایسی نورانی نظام اسلامی اور الہی قائم کریں گے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہوں گے اور ہمارے بزرگان دین نے اسے عظیم اجازت کو وسیلہ قرار دیا ہے اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کی ہے یہ وہ یہ وہ اجازت وہ اتھارٹی اور قلعد کا وہ سرپرستی کا وہ مقام جس کی بدولت برکت سے آپ کو یہ ممکن ہو جائے گا پوری دنیا کو عادل انصاف سے بھر دینا ممکن ہو جائے گا یہ جی اللہ کی طرف سے جو ایک عظیم اجازت نامہ ہے آپ کے لیے ایک عظیم اتھارٹی ہے ایک عظیم جو ہے لائسنس ہے جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اور اسی اجازت کے برکت سے جو کہ ولایت کا ایک حصہ ہے ہاں یہ جی اللہ سے قرب کے عظیم مرتبہ کا ایک حصہ ہے آپ کے لیے دنیا کو عدل انصاف سے بڑھنا ممکن ہو جائے گا اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر دنیا پہ عدل انصاف قائم کرے گا یہ عظیم اتھارٹی اور اسلام کو دنیا پہ نافذ کرنے کا عظیم اور اجازت اور امت کی مکمل سرپرستی کرنے کی اجازت جو کہ ولاد کیسا ہے یہ اجازت مراد ہے یہاں پر کہ جو کہ وکیل عظیم ایک اتھارٹی ہے عظیم ایک ہے اللہ کا ایک لطف گرم ہے جو اللہ نے تمام امبیائی ماشل میں سے بھی آپ کو اتھارت کیا اور اولیا مطاخ میں بھی یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو ایک عظیم قوت اور عظیم اتھارٹی اور عظیم فضلت ہے تو یہاں تمہیں سمجھ ہے یہ عظیم مرتبہ ہے یہ محنت دین اسلام کو دنیا پہ نافذ کرنے کی اجازت اور ولایت کی اجازت اور سرپرستی کی اجازت غور و عظیم ولایت اور علم و معرفت کے ہیں جس کی مدد سے آپ دنیا کو عادل انصاف سے بڑھ دیں گے کیونکہ ولایت اور اجازت کے مربی میں معنیٰ یہاں نے لے خود اجازت کے معنی بھی لکھا معدسین نے بھی جو ہے حدیث نقل کرنے کی اتھارٹی کو لفظ اجازت سے تعبیر کیا ہے اور جو ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی لغات کے جو الفاظ ہیں اس میں سرپرستی کرنا ہاں جی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اس میں بڑی سرپرستی کا معقوم ہے ہاں جی تو یہ سب منتظیم کا معنی کیا ہے وہ بھی نظم نصب باشنے والا سرپرستی کرنے والا اور کسی رائے کو نافذ کرنے والا ہے ہاں جی اجازت کے اندر نافذ کرنا اور, اور کسی درہم کا رائش کرنا اور یہ سب معنی اس کے اندر آ چکا ہے لفظ اجازت جو ہے کئی جگہوں پر آ چکا ہے تو یہ معنیٰ جو ہے یقیناً زیادہ مناسب معنیٰ ہے اور علامہ مشیر محروم نے جو یہاں پر وہ اجازت کو آپ نے جو ہے پرد غیب میں امام زمان کا ایام گزارنے کو قرار دیا ہے چنانچہ آپ دعوت میں لکھا ہے اسی عبادت کے وقت قائم عال محمد نلم و اجازت کے تجمے میں آپ نے یوں لکھا ہے قائم عال محمد حضرت امام محمد دی علیہ السلام اور پردہ غیب میں ان کے ایام گزارنے کا واسطہ یہ آپ نے تجمہ کے و اجازت لکھا پردہ غیب میں ایام گزارنے کا میں اجازت کا معنی پردہ غیب میں ایام گزارنے کا معنی کیا ہے جبکہ یہ چند درست معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اجازت کا معنی جو ہے نافذ کرنا سرپرستی کرنا اور خود لفظ اجازت سب آیا ہے تو اس صورت میں اجازت امام علیہ السلام کی مقام ولایت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور آپ کی اجازت و ولایت ہر چیز پر نافذ ہوں گے ہونے کا جو ہے معنی دیتا ہے یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے یہ زیادہ مناسب ہے ہم اما امام علیہ السلام کا غیبت میں ایام گزارنا اس میں چندن عظمت نظر نہیں آتا وہ تو ایک اللہ کی حکمت ہے آپ کو اللہ نے انتظار میں رکھا ہاں جی اپنے حکم سے جب دنیا جب وہ وقت آئے گا اللہ حکم کرے گا تو آپ کو دنیا کو عدل انصاب سے بھر دیں گے اس انتظار میں تو علیہ صلام بھی ہے اور آپ بھی ہیں ہاں جی یہ دونوں حسین اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کے حکم آئے حکم آئے گا تو ظہور کریں گے ہاں جی ورنہ دونوں زندہ ہے حیات میں ہیں اللہ نے جہاں رکھنا مسئلہ سمجھا رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے اور آپ دونوں انتظار میں ہیں اللہ کے حکم مائے اور دنیا قدل انصاف سے برد دینے والے اس نظام کو کوشش کرے تو اصل پاور جو ہے اجازت کا وہ دنیا قدل انصاب سے برد دینے کا جو پاور ان کو دیں گے جو اتھارٹی اللہ ان کو دیں گے جو قوت و عظمت ان کو عطا فرمائے گا یہ مراد اجازت سے مراد جو کہ اس سے پہلے کسی کو نہ نہیں ہوا ہے جس نے بھی امبیا اولیا میں سے جس نے بھی دنیا پہ ایک نظام دل انصاف کا وہ ایک محدود علاقے میں چلا سکا کسی کو ایک بر اعظم میں کسی کو کچھ علاقوں میں ہاں جی اماں پوری دنیا کو عدل انصاف سے بڑھنے کا اور پوری دنیا پہ ایک ہی دن اور دین اسلام نافذ کرنے کا باقی تمام عدیان کو عمل راستے سے ہٹانے کا اور ایک ہی دن کا بلبالا ہونے کا سب کو ایک ہی دن کے اندر لے آنے کا پوری دنیا کے انسانوں کو اور دنیا میں ایسی عظیم جو ہے قوت دین اسلام کا جو ہے اس کا ظہور یہ یہ اس کا اتھارٹی اس عمل کو یعنی اتھارٹی امام زمان علیہ السلام کو مل رہا ہے تو یہ اتھارٹی یہ عظیم قوت اور عظمت مراد ہے یہاں پر جو کہ وہ اجازتی کے اندر جو ہے آئی ہے اس مفہوم کے اندر اور اس نے اس لفظ و اجازتی کو اس عظیم اتھارٹی کو جو اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے ہاں جی دنیا کی عظیم سرپرستی کے اس فیس کو اور یہ اتھارٹی اس کا وسیلہ قرار دینے محسوس ہے ہاں جہاں تک بندہ حقیقت سمجھ میں آتا ہے باقی والم ثواب اللہ بہتر جانتے ہیں تو یہ جو ہے توسل کا جو چاردہ معصومین و حضرت سمیت ان عظیم حصیوں کے مختلف افساپ کا وسیلہ قرار دے دے کے آج جو ہے چاردہ میں وسیلے کا سلسلہ ختم ہو گیا اب پھر آگے والے ان ہیں انشاءاللہ ہم کل کے درخت میں اس کی توجہ جی دیں گے